نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نصيدنا ومولانا ومعلمنا ومركدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فأعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْضُ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقال كعالا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العفدة من لتاني افطه قولي أمين يا رب العالمين اللہ کا احسان ہے پچھا رمضان ہماری زندگی میں آیا اور اس میں جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا یا جتنا کچھ ہمارے مقدر میں تھا وہ ہم نے نیکی بھی کمائی میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے لیکن بہرحال یہ ہماری کو ہوتا ہی ہے اللہ کی طرف سے کسی کسی کی کوئی کمی نہیں ہوئی اس کے خزانے لٹتے رہے کوئی اگر جگہ کی تنگی تھی تو ہمارے دامن میں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں اس لحاظ سے رمضان ہمارے لیے خجت بھی ہے ہمارے خلاف اس میں اللہ نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے تھے کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں ہم کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم نمازوں کی کتنی پابندی کر سکتے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تمام حجت ہو گیا کہ اگر تم چاہو تو تم اس طرح کر سکتے ہو یہ اس کا ایک حجت ہے اگر نہیں کرتے تو تمہاری اپنی کوتائی ہے تمہاری اپنی سکتی تمہارے جی میں رغبت کوئی نہیں ورنہ تو تم اگر رمضان میں تین قرآن ختم کر سکتے ہو تو غیر رمضان میں ایک بھی نہیں ختم کر سکتے لیکن ہمارا حال جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اصل تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ تو پورا سال اس کے بندے ہوتے وہ صرف رمضان میں نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مہینے کے لیے شیطان سے پٹے پر لیے جاتے لیز پر کنٹریکٹ پر ایک مہینے کے لیے آتے اور گیارہ مہینے پھر شیطان کی غلامی ہوتی ہے اور رمضان کے بعد وہ پھر واپس چلے جاتے اپنے ارباب کے پاس لیکن جو مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ جو گئے ہیں انہیں جانا نہیں چاہیے تھا اللہ کے یہاں نقل کفالا کوئی نہیں ہے نہ ہی آزاد ویزا ہے یہاں تو غلامی غلامی لیکن بہار ایڈوینچر کے طور پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ ہماری چھٹیاں ہیں مگر شیطان کی کوئی چھٹی نہیں سے کوئی چھٹی نہیں جو قید سے نکلا ہے ایک دن میں اس نے کتنی دی دیسٹ نہیں کی ڈیوٹی پر آ گیا جس دن جیل سے نکلا ہے اور پہلے ہماری مسجد میں فجر کی تقریباً سات سفے ہوتی تھی آج ڈھائی تین سفے چار سفے ایک دن میں لے گئے پراگریس وہ سوئے رہے وہ کہاں گئے ہوئے تھے کیا کرتے رہے لیکن یہ ایک ہے تو وہ جتنا اپنے مشن سے کمیٹڈ ہے اتنا وہ کام کرتا ہے اور کام کس لیے جنت کے لیے نہیں اسے بھی پتا ہے کہ میں نے یہ ساری محنت کر کے جامنے میں جانا ہے ہم تو نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں ہم تو رات کو جاگتے ہیں جنت کی لالچ میں اور وہ ہماری دشمنی میں جاگتا ہے ساری ساری کا کہ کسی طرح میں انہیں لے جاؤں جہنم میں اور اس آگ کا بدلا لوں جس کے اندر حسد کی آگ تمہارا کچھ لوگ آتے ہیں جنہیں موسمی بٹیرے کہتے ہیں رمضان کے لیے آتے ہیں رمضان کے بعد چلے جاتے ہیں تو جیسے کمپنی کے پاس لیبر کام ہو تو دوسری کمپنی سے لے لیتی ہے لیبر سپلائی کمپنی ہو ان سے لے لیتی لیکن اصل بندہ وہی ہے رب جو ہے وہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے کام چلاؤ سرکار انٹرنگ گورنمنٹ اللہ کی نہیں کہ رمضان میں وہ تمہارا رب اور اس کے بعد تم آزاد ہو گئے وہ تو ازل سے ہے اور اب تک رب کائنات کے حقیقت موتی فرما بردار لیکن بہرحال ایک جائزہ تو میں نے آپ کے سامنے اب آتے اصل موضوع پر دنیا میں ہر چیز کو ماپنے کا تولنے کا ایک آلہ ہے آواز کو ناپا جاتا ہے ڈیسی میٹر سے یا ڈیسیبل اتنی جو ہے وہ ساؤنڈ ہے بجلی کو ناپا جاتا ہے اس کے گیج ہوتے ہیں آتنی رہی ہے خرچ کتنی ہو رہی اسی طرح ہوا کو بیرو میٹر سے ناپا جاتا ہے بخار کو تھرما میٹر سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح زلزلے کو ناپا جاتا ہے ڈیکٹر اسکیل پر ہر چیز کو ماپنے کا ایک آلہ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہو یا نہ آتی مگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس چیز کو ماپنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کریں اب ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بخار نہیں ہے کوئی سستی محسوس نہیں ہو رہی ایسے گرم ہو تھوڑا سا لیکن میٹر یہ بتاتا ہے کہ اس کو بخار ہے تو کیا کہہ رہا ہے اندر بخار ہے یعنی مجھے محسوس نہیں ہو رہا اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر ہے کہیں تھرمامیٹر چونکہ بتا رہا ہے لہذا بخار ہے وہ لا کہتا رہا ہے ڈاکٹر جو دوا دے گا وہ میٹر دیکھ کے دے گا وہ آدمی کی بات سن کے نہیں دے گا کہ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے بخار نہیں ہے تو بخار نہیں ہوگا یہ بتا رہا ہے میں میٹر بتا رہا اسی طرح ایمان کو ناپنے کے لیے بھی ایک آلہ ہے جو کس نے بنایا ہے کس نے دیا ہے اللہ نے کہ ایمان آدمی کے اندر ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کو ہی چیز تو ہے نہیں اس کا کوئی رنگ بھی نظر نہیں آتا کہ دیکھ لیا جائے کہ بھئی ہے کہ نہیں لہذا اس کے لیے بھی ایک میٹر ایجاد کیا گیا ایک میٹر بنایا گیا ایک میٹر انسانیت کے ہاتھ میں دیا گیا کہ اس کے ذریعے تم ناپ سکتے ہو کہ ایمان ہے یا نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو بھی اور ایمان نہ بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا کہ بخار ہو بھی اور بخار نہ بھی ہو اللہ نے انسان کے سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے اسی دل کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے اسی دل کے اندر کفر بھی ہوتا ہے اسی دل کے اندر نفاق بھی ہوتا ہے اب اگر اس کے اندر ایمان ہے تو کسی اور چیز کے لیے شک کے لیے اندر کوئی جگہ نہیں ہے نفاق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کفر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ دل آلریڈی ایمان سے بھرا ہوا ہے جب تک ایمان نہیں نکلے گا کوئی چیز داخل نہیں ہوتا نا ایک باٹل ہے پانی بھری ہوئی آپ اس کو الٹا دیں پانی نکلے گا تو ہوا اندر جائے گی اور ہوا اندر جائے گی تو پانی لازمت نکلے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی بھی اندر رہے ہوا بھی اندر چلے گی اور جتنا پانی نکلے گا اتنی ہوا اندر جائے گی ہوا اور پانی دونوں اندر نہیں رہ سکتے جتنا حصہ ایمان کا نکلے گا اتنا ہی نفاف یا کفر اندر داخل ہوگا یہ ممکن نہیں کہ ایمان ہو اور وہ داخل ہو اور جتنا یہ داخل ہوگا اس کا مطلب ہے اتنا وہ نکل گیا ہے ماجا اللہ راجل من المین نے نہیں جو ایمان کو اندر داخل کرنے کے لیے کفر کو نکالنا پڑتا ہے جگہ بنانی پڑتی ہے سیٹ خالی کرنی پڑتی ہے سپیس بنانا پڑتا ہے اور وہ ایمان جو ہے وہ اسپیس کو فل کرے وہ بھرتا اس کو جا اب یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی کفر کو بھی سینے سے لگائے رہے نفاق کو بھی سینے سے لگائے رہے اور چاہے کہ ایمان بھی داخل ہو ایسا ممکن نہیں اسے لازمن کفر کو چھوڑنا کفر نکلے گا پھر ایمان داخل لہذا اگر کوئی مومن نہیں ہے تو جگہ خالی نہیں ہے دل کے اندر دل خالی نہیں رہتا لازمن وہاں یا پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی مومن ہے بھی اور مومن نہیں بھی مومن ہے تو منافق نہیں ڈائل ڈشنلٹی نہیں ہے وہاں مومن بھی یا منافق بھی ہے مومن بھی یا کافر بھی نہیں لہذا جب تک ایمان ہے تو مومن ہے ایمان اس نے گرا دیا کسی وجہ سے کسی بدامالی کی بنیاد پر جگہ خالی نہیں ہوگی کفر دور کے اندر گھسے گا ان اللہ دینا امن سمکا پرو سم امن سمکر امن سما کا پھر یہ کیا چاہیے ایمان نکلا جگہ خالی نظر آئی گھس گیا کفر کفر کو دھکیل کے نکالا ایمان آ گیا ایمان نکلا کفر آ گیا یہ کیسی ہوتی ہے یہ جنگ جاری رہتی ہے تا کے معلوم جب جان نکلی ہے تو اندر کفر تھا یا ایمان اس پر فیصلہ ولا تم تن مسلمون پتا نہیں کس کا خاتمہ بالایمان ایمان ہوتا ہے ومن تو وفعی تنہا فا توفا ہمارا حال یہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اندر ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ ایمان کو بند کر کے تالا لگا دیں اور کہیں گے کہ باقی دو کوٹری کفر کو ٹھیکے پر دے دی کرائے پر دے دی ایسا تھا نا مالک مکان ایک کمرے میں رہتا دو کمرے میں رہتا, باقی چار کمرے کرائے پر چڑھا دیے آپ نے کہا ایمان جو ہے یہ مالک مکان ہے باقی دو کمرے اس نے کرایہ پر دے دی ہیں. ایسا نہیں ہوتا سالم کیا ہوگا عامط بے کال بن سلیم جو اپنا دل پورے کا پورا قیامت کے دل لے کر آئے کرائے پر نہیں دیا وہ نے کفر کو یا نپا ونسیات ہی لا ابراہیم از اربا ہُو بے کال بن سلیم سالم پورا پورے کا پورا اس کا دل میرے لیے تھا اس میں نہ بیٹے کے لیے کوئی جگہ تھی نہ وطن کے لیے کوئی جگہ تھی نہ کسی اور چیز کے لیے کوئی جگہ تھی ما کان من مینل اس کے دل میں کوئی اور سالم کا سالم پورے کا پورا ایمان بھرا ہوا تھا میں رہتا تھا وہاں ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہے آپ نے کہا کہ ایک کوٹلی جو ٹھیک ہے بڑا مکان جو ہے وہ 18 بائی تیرہ والا تو اللہ کو دے دیا باقی 12 بائی 12 کے دو تین شیطان کو بھی دے دی اللہ پارٹنر شپ کہیں بھی وہ نہیں بتا جی اس لیے کہتے تجھے بنانے میں میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے میں نے اکیلے بنایا نقشہ میں نے اکیلے بنایا بلو پرنٹ تیرا میں نے اکیلے بنایا ہڈیاں میں نے اکیلے بنائی گوش میں نے اکیلے چڑھایا تیرا ناک نقشہ میں نے درست کیا ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیروں کے اندر میں تجھے فیڈ کرتا رہا میں بناتا رہا یہ کہاں سے آ مسئلہ تو یہ ارونی مارا خالاک میں نے کسی سے کہا چاند اٹھا کے دینا مجھے سورج اٹھا کے دینا مجھے میں نے کسی کو سب کانٹریکٹ کے طور پر کوئی ٹھیکا دیا تھا نہیں میں نے بنایا اللہ لہ خل کو جب بنایا میں نے اکیلے تو حکم بھی میرا اکیلے تمہارا اللہ نے جو ل بنایا ہے جو میٹر بنایا ہے جو آلہ بنایا ہے جس کے ذریعے ایمان ناپا جا سکے اور اسی کے ذریعے ناپا جاتا رہا اور ناپا جاتا رہے گا قیامت تک عبداللہ اللہ ابن اور اس کے ساتھیوں کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ منافع تھے نہ ہی ان کے سر پر سینگ تھی نہ کوئی دوم تھی عام آدمی جیسے تھے پہلی صح میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے نہ صد رسول اللہ گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مال بھی خرچ کیا کرتے تھے کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی اس کی دور سے پہچان لگی یہ اللہ کی جی یہ دبئی کی نمبر پلیٹ ہے یہ عمان کیا یہ بوزابی کیا ایسی کوئی نمبر پلیٹ تھی نہیں کہ یہ مومن ہے جی اور یہ منافق ہے جی پیچھے سے دیکھا یہ پیلی ہے تو کہا کہ یہ جی عمان کی نمبر پلیٹ لگی یہ منافق ایسی کوئی نشانی نہیں جیونے کس طرح ناپا جاتا رہا امال کے ذریعے کو لے ان سے کہو کہ عمل کرو پاشا یا راہ و و رسول ہُوا اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا رسول بھی چیک کرے گا مومن بھی دیکھے گا پتا چل گوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر پتا چل جائے گا کہ تمہارا یہ دعوی ایمان سچا ہے یا نہیں ہے تو کیا کسوٹی دی تھی ملو عمل کرو عمل بتا دے گا ایمان دے. تو عمل وہ آلہ ہے جس کے ذریعے کسی کا ایمان چیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عمل بتا رہا ہوں کہ بندہ منافق ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ مومن ہو جیسے میں نے کہا کہ تھرمامیٹر بتا رہا ہوں بخار ہے تو ڈاکٹر نہیں مانتا کہ آپ کے نیچے جی مجھے تو کچھ بھی میں ٹھیک ٹھاک ہوں بھوک بھی صحیح لگتی ہے تو کہتا جو آلہ بنائے گا نا ناپنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ بخار ہے تجھے یہ اور ایسا بھی نہیں کہ نشانیاں بدل گئی ہوں اگر ملیریا آج سے بیس یا پچاس سال پہلے کسی کو ہوتا تھا تو سردی دے کے بخار اس کو بھی چڑھتا آج بھی ملے گی کوئی نشانی ایسا نہیں کہ نشانی بدل گئی ہو یا ایسا ہو کہ گورے کو ملیریا ہوتا ہو تو اسے سردی نہ لگتی ہو کہ آ جس سرد علاقے کے رہنے والا ہے علاقہ اسے سردی نہیں لگتی بھائی ملیریا میں اور پاکستانی ہندوستانی کو لگتی ہے ایسا نہیں ملیریا دنیا میں جہاں بھی ہوگا سردی لگے گی ساری اسی طرح نفا کی نشانیاں وہ کالے کو لگے گورے کو لگے عربی کو لگے اجمی کو لگے نشانیاں ایک ہی ہیں وہ مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہو یا ماوی بن زیاد مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا خلیفہ بن زیاد مسجد میں نماز پڑھتا ہو جہاں بھی وہ احراج جس مسجد میں بھی پڑھتا ہو منافع کا تو ہے تو, تو عامل کسوٹی دی گئی اور یہ اتنی بڑی کسوٹی ہے ہم نے ایمان اور دعوی ایمان کو ایک ہی سمجھ لیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں تو جی وہ مومن المان اور شعن آخر وہ اعلان آخر یہ دو الگ الگ چیزیں سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ ضروری نہیں کہ جس نے دعوی ایمان کیا اور ایمان ہو بھی اس کے پاس آپ نے قرآن حکیم کے اندر بار بار حضرت موسا علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں یہ سنا یہ خالی جگہ پور کر رہے ہیں پیچھے سے نظر آتی ہے خالی جگہ لوگ پھر آتے ہیں پھر یہ کس کا قصور ہے آپ تھوڑی دیر چوڑا ہو کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ پورے مجموعہ ڈسٹرب کرتے ہیں جگہ یہ جگہ تو پُر ہونی ہے تو یہ ساتھ ہو کے جگہ فل اپ کر لیں ایک دفعہ بار بار مجھے ٹوکنا پڑتا ہے پھر آپ کو ہے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مسجد والے ہیں آپ جمعے سمجھ سمجھتے ہی کوئی نہیں کیا اثر ہوتا خام واہ بزتی خراب ہوتی ہے ساتھ ہو جائے خالی جگہ پُر کریں پچھلے کو گناگار مت کریں خالی جگہ نظر آتی ہے پھر آدمی لالچ کرتے ہیں اندر آ جاتے اس میں ایک آیت ہے فلق یا سہارا جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے بھساب کا انہوں نے جب دیکھا کہ یہ موسا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ جو ان کا اجدہا ہے یہ حقیقی ہے جادو میں چیز کی ہے تبدیل نہیں ہوتی چیز وہی رہتی ہے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے آنکھوں کو مشکور کر دیا جاتا انہیں بدلی ہوئی نظر آتی ہے ٹھیک ہے نا جگہ بوئی ہوتی ہے چیز بوئی ہوتی ہے لادا فرمایا پلند الر آئی نا سے انہوں نے جب اپنی لاٹیاں رسیاں پھینکی تو ان پر جادو نہیں کیا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا انہیں ان کے جادو کے زور سے وہ چلتی ہوئی نظر آئی پتہ چلا کہ وہ سانپ بن گئے حالانکہ وہ رسیاں ہی تھیں اور وہ لاتی موجود میں چیز کی حیت تبدیل ہو جاتی یہ فرق ہے یعنی وہ لکڑی جو ہے حضرت علیہ السلام تھی پل بھر میں جب سانپ بنی تو یہ ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں جانے والی بات ہے یہ معمولی تبدیلی نہیں عالم نباتات سے عالم حیوانات کے اندر تبدیلی ہوئی ہے یہ بہت بڑی چھلانگ ہے مات سمجھے ایک بکری ہے وہ کتا بن گیا کتا بکری بن گئی یہ ایک یونیورس کے اندر تبدیلی ہے نا بات کو آپ لیکن لکڑی کا حوالان بچانا ان کی ہر ایک کی اپنی کائنات ہے عالم ایک عالم سے دوسرے عالم میں چھلانگ لگانا ایک ہوتا نا سامان اٹھایا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رکھ دیا ایک ہوتا کہ سامان اٹھا کر دوسرے ملک میں چلے جانا یا دوسرے سیارے پر چلے جا ملکہ بلکیز کا جو عرش تھا جو تخت تھا اس کی تبدیلی کیسے ہوئی آیا ایک شہر سے دوسرے شہر میں آیا انہیں پتہ چل گیا سکے کہ وہ ماہر تھے جادو کے وہ سہار تھے سحار کا مطلب ہے جیسے عالموں میں علامہ ہوتا ہے وہ ماہرین افانے کٹھے کیے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لکڑی جو ہے یہ اصل اس کی تبدیل ہو گئی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے ہم نے کس سے ٹکر لے گئی لہذا بے ساختہ سجدے میں چلے گئے تھا سہارا تو ساج کالو آ منا بے رب العال فاؤ ال کیا سہارا تو ساج دین کالو آ منا بے ربل امین سجدے میں گر گئے گرا دیے گئے جادوگر کالو کہنے لگے امین مان لائے اب سوال دو ہیں ہے نو قبل سجود سجاد بادل ایمان سجدے سے پہلے وہ ایمان لائے سجدہ ایمان کے بعد تھا یا ایمان سجدے کے بعد یہ سوال اہم سجاد بادل ایمانو ام بعد سجدہ یہاں آ کے فرق پڑ جاتا ہے المان و شہی ان آخر و اعلان ہوں آخر وہ سجدہ جب انہوں نے کیا تو ایمان لا چکے تھے قلب میں وہ ایمان لائے سجدے سے پہلے اور اعلان کیا سجدے کے بعد سجدہ درمیان میں آ گیا درمیان میں کیا آیا ہے عمل دل میں ایمان آیا مظہر میں عمل آیا پھر اعلان آیا یہ ہے ایمان جب سجدے میں گئے پہلے ایمان ایک لہ سے پلک جھپکتے سب کچھ روشن ہو اسی جگہ جہاں جہاں جو کھڑا تھا ہمارے یہاں پہ سیدے قرآن پڑھا آپ نے سید تلاوت پھر آپ نے قرآن کو بند کیا ایک طرف رکھا پھر آپ اٹھے پھر پوزیشن بنائی پھر آپ اللہ کر کے سجدے میں گئے یہ سجدے کی روح نہیں سجدے کی روح یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہو تو وہیں گے جاؤ سجدے. یہ پوزیشن بنا کے پھر کھڑے ہو کے قرآن جی یہ تو بہت وقفہ ہو گیا اور جو اصلی ایمان ہوتا ہے وہ وقفہ نہیں دیتا وہ تو بے خیف تک کھینچ لیتا آپ دیکھتے نہیں کوئی ٹیم جیتتی ہے تو ایک دم ساری سدے میں گئی پتا نہیں بجو بھی ہے نہیں ہے قبلہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے بے ساختہ کیوں کرتے وہ شکر ادا کرنے ہی. یہ بے ساختگی مطلوب ہے فول کے سہارا ساجدین جو جہاں جہاں کھڑا تھا اس نے قبلہ پوچھا ہوگا علیہ السلام سے قبلہ کس طرح ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں جس کا مول در تھا ادھر اس نے چھڑ رکھ دیا جس کا مول درتا اس نے ادھر چھڑ رکھ دیا فور کے سہارا ساجدین خالواب. اعلان کب کیا انہوں نے سجدے کے بعد ایمان کب لائے سجدے سے پہلے یہ فرق سجدہ کیا ہے ان کا عمل دل میں ایمان آیا تو عمل آیا نا ایمان آیا تو سجدہ آیا نا یہ کیسے ممکن ہے کہ غلام محمد صاحب اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور نماز کے وقت والی بال بھی کھیل رہے ہوں موسیٰ کے جادوگر تو سجدہ کریں جب ایمان آئے ان کا ایمان آئے تو سجدہ نہ کریں بغیر سجدے کے ایمان رہے بے سم یا مرحم بھی ایمان ان کو تم اگر تم مومن ہو تو یہ ایمان کی انتہائی بہترین وائٹی بہترین ماڈل ہے اس کا نام ایمان ہے آپ بھی جا کے گراؤنڈ میں دیکھیں بیٹھے ہوں گے سابان کیوں بھائی کیا بات ہے کیا مجبوری آپ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے پانچ سات چار مرغیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان میں سے ایک آپ کو انڈا آ گیا وہ گئی اس نے جا کے جگہ ڈھونڈی انڈا دینے چلی گئی باقی کی کوئی مجبوری نہیں ہے وہ تو اپنے دانا دن کا چھگ رہی ہیں کھیل رہی ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ نمازی لوگ نے کوئی انڈا قسم کی چیز آتی ہے تکلیف ہوتی ہے مسجد میں چلے جاتے ہیں کے آ جاتے ہیں ہم کھیلتے نا یہ ان کی مجبوری ہے نماز انہیں تکلیف ہو رہی ہے یہ جائیں ہم تو ایسی کوئی بات نہیں اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر ایمان کا انڈا مسجد میں آگے دینا ہی پڑے اور قیامت کے دن اسی کے بچے دیکھو یہ ممکن نہیں مومن بھی ہو نماز نہ پڑھے مومن ہو شراب پیے مومن بھی ہو چوری کرے مومن بھی ہو زنا کرے یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی اور اور چیز ہے کہ آمرنا منافقین بھی کہتے تھے آ مرنا میں شادہ کلر فضا الق اللہ دین امن کالو آ صرف یہ کہہ دینے سے میں مسلمان ہوں آدمی مسلمان نہیں ہو جائے مسلمانی کے لیے ایمان کا دل میں ہونا بہت ضروری ہے اور دل میں ہوگا تو عمل میں لازمن آئے گا عمل میں نہیں آ رہا تو دل میں نہیں ہے صرف زبان پر اور زبان پر ہے تو نفاق ہے اس کا مطلب ہے اعلان جھوٹا ہے اعلان کوئی اور چیز ہے گھر میں دانے ہوں اندر دل میں ایمان ہے تو باہر اس نے کہا کہ لوگوں میرے دل میں ایمان ہے میں مومن ہوں تو یہ سچ بولا اندر ایمان نہیں ہے باہر سونے کا لوگوں میں مومن ہوں تو جھوٹ بولا نہ اس کا نام نفاق جھوٹا اعلان کرتا پھر اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کہ جی میں نے دنیا میں اتنی دفعہ کہا تھا میں مسلمان ہوں کہ اللہ اس کا مسلم اسلام قبول بھی کر اللہ نے کیا سوٹی دیا کو لے تم کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے ٹھیک ہے تمہارا عمل بتا دے گا کہ تم مومن ہوگے نہیں عمل کرو اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور وال ایمان والے بھی دیکھیں گے پتہ چل جائے گا کون مومن ہے کون منافق وہ عمل وہ کسوٹی ہے جس پر اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جو زبان سے جا رہا کہ میں مسلمان ہوں یہ اصل میں مسلمان ہے کہ نہیں اگر اس آلے نے اس میٹر نے بتا دیا تیرے عمل نے بتا دیا کہ تُو مسلمان نہیں ہے تو, تو ہزار بار بھی کہتا رہے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتا رہے قبول نہیں کال ات وہ آمنا کو لم تو مین آراب آتے تھے حضور صلی اللہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے تھے کہ منا بلا وبر وہ کتاب کالا تلارا بوام کل تم کیوں یاد کھولنے مانوی کھولو گے تم کہہ رہا ہو تم ابھی اندر نہیں پہنچا ابھی اندر نہیں پہنچا کیوں نہیں پہنچا کیا نشانی انم المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله در حقیقت تو ایمان والے ایسے ہیں مومن وہ ہیں جو ایمان لایا اللہ پر رسول پر ثم لم يرتابوا پھر کبھی شک میں نہیں پڑ وہ جاهدوا فی سبیل اللہ کے اموال جہاد کیا ہے عمل ہے لہٰذا فرمایا تو بیننا و السلام من تارا فقد کفر اقد کا فر ہمارے رنگ اتحاد نہیں کہ ایک کا اشتہاد کچھ اور اور دوسرے کا کچھ اور اور تیسرے کا, کا کچھ اور اور چوتھے کا کچھ اور یہ امام الانبیاء کا فتو ہے من تارا فقد کفر جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر امل ہو عمل کرو اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا فاسا یار اللہ عام کو رسول تمہارا عمل بتائے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں اور مومن نہیں ہو تو کوئی اور چیز ہو تمہارا یہ دعوی ایمان بھی تھا میں نے پہلے بار کیا اب دلہ آدمی ہو بھائی تو کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی کہ یہ منافق بیماری تھی کیا لوبے مارا دو دل میں بیماری تھرما میٹر کون سا تھا جس نے بتایا بیماری ہے عمل جب کوئی دوا نہ لینا چاہتے بیماری تو بڑھے گی تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی مایا یا پولونا بے افواہ یہ زبان سے منہ سے جس چیز کا اعلان کرتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے جھوٹ بولتے لیکن ایک آدمی ہے. وہ کہتا کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں بہت بڑا ملک ہوں بہت بڑا خان ہوں تو اس کا کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اب خان صاحب یا چودھری صاحب یا ملک صاحب کے پاؤں میں ایک جو ہے چپل دوسرے رنگ کی ہے اور دوسرے پاؤں میں دوسرے رنگ کی ہے بنیاد پھٹی ہوئی ہے بغلیں جھانک رہی ہیں اندر تو کوئی وہ کہے میرے پاس پاکستان میں بیس مربع ہیں پچاس مربع ہیں یا کہے کہ میں نواز شریف کے چاچے کا بیٹا کو مان لے گا کیوں حال نہیں بتا رہا اس کا. اس کا جو دعوی عمارت ہے اس کا کچھ اثر اس کی کچھ ریفلیکشن اس کا کچھ امپیکٹ اس کے حال چال پر ہونا چاہیے تب پتا چلے گا پھر وہ نہ بھی بتائے کہ میں امیر آدمی اس کے کپڑے بتائیں گے اس کی گاڑی بتائے گی اس کی گھڑی بتائے گی کہ امیر ہے کہ نہیں بندہ ہے مومن دور دور کے گلیوں میں نہیں کہتا کہ میں مومن ہوں اس کا عمل بتاتا ہے اس کے بدن کے ٹکڑے جو بدر اور بدن میں بکھرے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ یہ مومن ہے کوئی ہیں مالو عمل تو تمہارا عمل بتائیں ہم نے دعوی ایمان کو اصل ایمان سمجھ کوئی آدمی آگے کہ میں تمہارا پیو ہوں مان لیں دعوی کیا ہونے دعوے پہ ماننا ہے دعوی نہیں مانے گا اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز ہیں پوچھیں گے کسی کہ یہ کہہ رہے ہیں دوڑیں گے یونین کونسل سے نکلوائیں گے اپنی نقل پیدائش وہاں میرا پیو کون سا لکھا اسکول سے نکلوائیں گے اماں سے پوچھیں گے اگر جیتی ہے آپ کیا سمجھتے جو کہہ دے منہ سے اللہ ماننے کا مجبوری ہے ام <وَالِكُم> اللہ تمہارے چہرے اور تمہارا مال نہیں دیکھتا بل یونو بکم امالک وہ تو تمہارے دل دیکھ رہا اور تمہارے عمل دیکھ تو ارض یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک دل کے اندر تصدیق بھی ہو تکویب بھی ہو حضور کو رسول بھی مان رہا ہو اور آپ کی نافرمانی بھی کر رہا بڑی سی سی چی بات ایک آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ تو مانتا ہوں کہ تم میرے سے اور لیکن میں تیرا حکم نہیں مانتا وہ کہتا ہے یہ تبوک اٹھا کے فلاں جگہ رکھنا کہتا ہے. نا وہ کہتا ہے کہ فنش ہو جا کیسے فنش ہو جا جب میں منہ سے مان رہا ہوں کہ تو میرا فارمین ہے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں شناخت کار پر میں لکھ لیتا ہوں کہ تو میرا مین ہے لیکن یہ تیرا کہنا نہیں میں مانوں کمپنی والے سے تنخواہ دے دیں کوئی ایکشن نہیں لیا جائے اس گز کے خلاف کیوں وہ کھڑا نعرے مار رہا تھا ساری ساری رات کے میں مسلمان ہوں کہ یہ میرا ہے یا اس کا عمل دیکھیں گے کہ فارمین کی بات بھی مانتا یا نہیں مانتا وہ اس کی بات مان رہا ہو لیکن یہ نعرے نہ مارے میرا تو تنخواہ مل جائے گی لہذا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان زندگی میں ایک دفعہ فرض ایک دفعہ اور ہر لمحہ فرض نمازیں دن میں پانچ فرض یہ کس کی عطاط ہے حضور کی ہے اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا کتنی اقتدیں حضور نے بتایا پڑھنے کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا حضور نے بتایا عوامر ہیں نواہین تو تقزیب اور تصدیق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی جتنی تصدیق نکلے گی اتنی تقزیب اندر آئے گی تصدیق جگہ خالی کرے گی تو تقزیب آئے گی اور تقزیب اگر اندر آئے تو جتنی تکزیب نکلے گی اتنی تصدیق اندر آئے گی دل ایک ہی ہے جتنا سپیس خالی کرو گے اتنا سپیس فل کرے گا یا ایمان یا تقسیم میں نے پہلے بتایا کہ باٹل کے اندر پانی ہے اسے الٹا لٹکا دیں آپ جتنا پانی نکلے گا اتنی ہوا اندر جائے گی اور جتنی ہوا اندر جائے گی اتنا پانی نکلے گا یہ ممکن نہیں کہ پانی بھی پورے کا پورا رہے اور ہبا بھی اندر گسے دیر از نو روم فار ایئر پانی نکلے گا تو جگہ بنے گی تقریب نکلے گی تو تصدیق آئے گی اور تصدیق نکلے گی تو تقریب آئے گی لال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی زانین یزنی و مومن کوئی زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا یشرب الشارب وین یشرب الخمرہ مومن کوئی شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں کہ مومن بھی ہوئی شرابی یہ برق وقت تصدیق اور تقریب جمع نہیں ہو سکتی یہ جمع بین ازین ہے یہ مشرق اور مغرب کو جوڑنے والی بات والا یسر کچھ قل سارے کو ہی نہیں یسر اور کوئی چور ہلتے ایمان میں چوری نہیں کرتا پہلے ایمان نکلتا ہے پھر چوری کرتا گویا کوئی چور مومن نہیں ہوتا اور کوئی مومن چور نہیں ہوتا ایک بات تو یہ تصدیق اور تقسیب اکچھی نہیں جتنی ایک نکلے گی دوسری اتنی گسے ایمان نماز کیا کرتی ہے نماز ایمان میں جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے دیہات کے اندر جو ریچارجیبل بتیاں ہوتی ہیں ایمرجنسی لائٹیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ دن کو لگا دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں اسٹریٹ لائٹس کھولیں ہوتی بجلی کوئی نہیں یا بجلی ہے تو دیہات میں تو وہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے چوری کر لیتا نہیں تو وہ گلیل سے مار کے بچے توڑ دیتے ہیں بلکہ عام طور پہ دیہات میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ دن بھر اس کو چارج کرتے رات کو استعمال کرتے تاکہ اندھیرے کے اندر کام آئے نیری خار ہی ہوتی رہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آٹھ گھنٹے کے بعد دو دو اس کی لائٹیں جلاؤ گے تو چار گھنٹے کے بعد ایک جلاؤ گے تو آٹھ گھنٹے کے بعد جواب دے کی کیپیسٹی لکھی ہوئی ہے یہی حال بندے مومن کا ہے یہ ایمان فجر کی نماز پڑی ہے تو زور تک خرچ ہو جائے گا زور کو آ کے تمہیں ریچارج کرنا ہو ورنہ نکل جائے گا ختم ہو جائے اب زور کو آؤ ایمان لے کے جا رہے تھا. اب اثر تک کام کرے گا اصر کو آؤ گے تو مومن ہو نہیں آؤ گے تو نہیں یہ کیسے ممکن کہ اللہ کو رب مان رہے ہو اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی اور تم نہ آؤ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں آپ بتائیں بڑے عقل مند حضرات ہیں آپ یہ دو چیزیں کبھی بھی جمع ہو سکتی جو اس کو رب بھی مانا جا رہا آپ دیکھتے ہیں جب رنگ روٹی ہوتی ہے نا فوج کے اندر تو ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے سیٹی پر اکٹھا ہونا سکھایا جاتا ہے آپ وہ خاص نازک وقت کے اندر سیٹی بجاتا ہے وہ حوالدار کوئی کھانا کھا رہا ہے ہاتھ میں ہے نہیں ہے منہ میں لکما ہے پھینک کے ہے بعض لوگوں کی شرٹ ہے نیچے انڈر وی رہا ہے پینٹ کوئی نہیں اس لیے کہ پینٹ پہننا ضروری نہیں ہے وہاں حضر ہونا ضروری ہے فالن ہونا ضروری سیٹھی پارا کٹھا ہونا سکھایا جاتا ہے کوئی آنکھیں ملتا دوڑ رہا ہے کوئی لکما چباتا ہوا دوڑ رہا ہے کوئی شرٹ کے بٹن باندھتا ہوا دوڑ رہا ہے کیا کر رہے ہیں سارے بھائی حاضر ہونا ہے حوالدار کی سیٹی بجی او اللہ کے بندے تم کیسے مومن ہو اللہ کو حوالدار کے برابر بھی نہیں دیتے تم اہمیت پھر بھی مومنو یہ خدا فریبی ہے یا خود فریبی یو خادون اللہ یہ سمجھتے اللہ کو دھوکا دے و اللہ اور مومنوں کو تھک لگا رہے ہیں وہ ما دا بائ شرو یہ دھوکہ اپنے ساتھ خود کر رہے بلایا جا رہا تم سنتے ہو اوپر سراہا رکھ لیتے ہو آواز میں یہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں ایمان یہ بلایا جا رہا اٹھاؤ کوئی کھانا کھا رہا چھوڑو آ جاؤ دکان میں ہو تو آ جاؤ دفتر میں ہو تو آ جاؤ گرم بستر میں ہو تو آ جاؤ کیوں رب بلا رہا ہے بندے ہو تو تمہارا عمل بتائے گا تمہارا ایک ایک سٹیپ یہ بتائے گا کہ تم کسی کو گلاؤ تو ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصدیق اور تقریب دونوں جمع نہیں ہوتی کیا آپ یہ مانتا بھی رہیں مثلا آپ یہ کہتے ہیں پنچایت کے اندر عدالت کے اندر کی جناب میں تسلیم کرتا ہوں یہ میری بیوی ہے نکال نامے پر دستخط بھی میرے ہیں سب کچھ ٹھیک اتنا مان لینے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی یا اس ماننے کے نتائج آپ کے ذمہ ہو داری بیوی ہے تو خرچہ دو نا بچے ہیں تو خرچہ دو ورنہ کیا ہوگا جائے داد قرک کر لی جائے رب تو حکم مانو نہ ورنہ ایمان جب کر لیا جائے میرا یہ کہنے سے بیوی جان نہیں چھوڑتی گئی ہے میری بیوی ہے بیوی ہے تو اس اقرار کے لازمی کچھ نتائج تمہارے جمے پڑتے آپ کہتے ہیں میں کمپنی میں ملازم ہوں یہ میرا ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو کمپنی کے ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہوگا کمپنی کہتی ہے سات بجے آپ نے آنا ہے سات سے پانچ منٹ پہلے آپ جا کے بس پر کھڑے ہو مولوی کو کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ہاتھ کو ہلکا رکھنا ہے اولا رکھنا میری بس نکل جاتی ہے چھوٹی سورج پڑنا مولوی صاحب کتنی فکر ہے Man. آدمی کے ملازم تو میں کمپنی کا ہوں لیکن ڈیوٹی پر جب میری آنکھ کھلے گی تو میں جاؤں گا دس بجے جاؤں گا صرف یہ کہہ دینے سے کہ آپ کمپنی کے ملازم اور پتا کا شو کرا دینے سے آپ کو تنخواہ کمپنی والے دے دیں گے صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں مسلمان ہوں اور خطنے چیک کرا دینے سے جنت میں بھیج دیں گے آپ کو کیا سمجھا آپ نے وہاں فرشتہ کھڑا ہوگا خطنے چیک کر سے آپ کو بھیج رہا ہوگا جنت میں عبداللہ بھائی کا کیا کسور تھا کیا مناسب تھا اس کے عمل بتاتے تھے منازع نمبر پلیٹ کوئی نہیں لگی ہوئی نشہاد ان کا رسول اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول لا رسول اللہ نشادو بھی قسم یہ رام بھی لانا قسمیہ ہے نہ رسولوں گا اللہ. اللہ نے کیا کہا اللہ ملا رسول بھائی اللہ کو پتا ہے کہ آپ اس کے رسول یہ کوئی احسان نہیں کر رہے یہ بتا کے کہ بھئی آپ اللہ کر لات اللہ دی اللہ کو بتاتے ہو اگر تم مومن نہیں ہو اعلان کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کو بتا رہے ہو اور اللہ تو زمین و آسمان کی ہیج جانتے علیم بزا تو ہے اللہ نے فرمایا و اللہ یا مالا رسول اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کے پاس لا رسول ہو یا شت انہوں نے کہا تھا نہ شط و اللہ یا شد اللہ بھی قسم کھا کر کہتا ہے جی. منافق ہی نہ لگا دے منافق جھوٹ بولتے ایک تو حضر ایمان انہوں نے اپنے اس کلمے کو اپنے ایمان کو ڈھال بنایا ہوا ہے یہ اس لیے اعلان نہیں کرتے اپنے کفر کا کہ ہم اس کو رب نہیں مانتے ہم نہیں مانتے کہ نماز فرض ہے جنازہ کوئی نہیں پڑھے انہیں یہ کہنے میں کہ نماز وواز کچھ بھی نہیں ہے ٹکرائی مارنے والی بات ہے مولویوں نے ایسے ہی ٹرکایا وہ لوگوں یہ بات کہنے میں انہیں ذرا بھی ڈر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنازہ کوئی نہیں پڑے وہ پانی بند ہو جائے گا ایمان کی وجہ سے نا اس لیے کہتے ہیں کپڑے ہیں کپڑے نہیں پلیز دل پلیز یہ جو بہانا کرتے نا کپڑے پلیز پہن کا تو بڑا احسان کیا دیکھو انکار نہیں کیا اس نے کہ نماز فرض نہیں بڑا احسان کیا اپنا فائدہ سوچا اگر میں نے کہہ دیا نماز فرض کو نہیں فتوا لگ جائے بیوی کو طلاق ہو جائے بھکا پانی بند ہو جائے گا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا اپنے لوگوں کو لازا کا جگہ آجہب تم تو فی حیاتکم حکومتی تم دنیا میں اپنا کلمہ کیش کرا کے آ گئے ہو بھائی درس سال ایک چیک بار بار کیش نہیں ہو تمہارا کلمہ کیش ہو گیا تمہارا جنازہ پڑا گیا تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا پیچھے تمہاری پران خانیاں ہوتی نہیں اور کچھ کیا کچھ ہوتا رہا تمہاری بیوی تھی بچے تھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئے تاری زندگی مسلمانوں کے ساتھ زندگی انتظار کرو یہ کلمے کی برکت تھی کیش ہو گیا درس سال اب اگر اس کلمے کے ساتھ کوئی امال کیے ہیں تو لاؤ وہ قیش کر دیتے کوئی نمازیں ہیں کوئی روزے ہیں یہ چیز ہے تو لاؤ اس لیے کہ وہاں تو وہی چیزیں کیش لہذا جہاں بھی آیا اے للہ جین آمن کیا صالحات للہ اِلَّ جین آمن وہاں ایمان لازمی تقاضہ کرتا ہے عمل ایکشن آپ کا ایمان یہ کہ یہ سانپ ایمان کو چھوڑے بھائی آپ کا گمان یہ ہو کہ یہ سانپ آپ اس کو جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں اگرچہ وہ رسی ہو اگر آپ کا گمان کیونکہ یہ ہوگا کہ یہ سانپ بھی ہو سکتا ہے اس بھی سے آپ اتنے ڈر رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے جب تک کہ وہ روشنی میں کلئر نہ ہو جائے کہ ساتھ لگے رسی ایک تار کھلی ہوئی ہے بجلی کی آپ اس کو نہیں چھوتے حالانکہ ہو سکتا ہے ڈیڈ ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لائف ہو اس آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے. کیا کرتے ہیں پہلے ٹیسٹر لگانے پہلے ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ہے کہ نہیں پھر فوراً اس کو آپ جبکی مار اب کوئی ڈر نہیں یقین ہو گیا آپ کو کس کے طرح جو ہاتھ لگاتے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایسے کر کے ہاتھ گھماتے ہیں ایسے کر کے پاس سے گزرے تو ہلکا سا جبکہ لگ جائے تو بھی پتا چلے پکڑتے نہیں گناہ کو کیوں پکڑ لیتے ہیں اس لیے کہ ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیا کہ گناہ ونا سے کچھ نہیں ہوتا کب سے زنا کر رہے ہیں کوئی آسمان نہیں ٹوٹا کب سے ڈاکے مار رہے ہیں کوئی قیامت نہیں آئی کب سے پیسہ لوگوں کا کھا رہے ہیں کوئی کچھ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آخرت واخرت کوئی نہیں ہے مولوی نے تھک لگایا وہ ڈرارا یہ تکزیب ہے آرا آئی طل یو قز و جب تک بدلے کے دن کی تقزیب نہ کرے گناہ نہیں کرے جزا سزا کا انکار نہ کرے تو میں ہی نہیں ہاں جھوٹ بولتا ہوں کوئی قیامت نہیں آتا. حرم کے اندر جیبیں کاٹ لیتے لوگ ہمارے یہاں تو ہے نا کہ فلان بابے کی قبر پر جو بیری لگی ہوئی ہے اس کا پتہ توڑو تو تانگ ٹوٹ جائے بڑے لوگ ڈاکٹر ویگموں والے دو روپئے نہ پھینکیں اگر مزار شریف پر چاہے انہوں نے کہیں بھی جنڈا لگا سب جنڈا لگا دیوار پر لگا ہو تو وہاں مزار شریف ہے دو روپئے نہ پھینکیں تو کہتے ہیں ایکسیڈینٹ ہو جائے یہ انشورنس ہوتی ہے پولیس والے کو جو منتری دیتے ہیں وہ دنیا کے قانون سے بچنے کے لیے یہ دور پہ بابا جی کو روز دیتے روزانہ چونسو اب ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہو حرم کے اندر لوگ جی بے کاٹ لیتے ٹانگ کوئی نہیں ٹوٹتی کسی خواتین کے ساتھ بدتمیزی وہاں کر لیتے کوئی قیامت نہیں حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے بلیڈ مارتے ہیں پیٹی پہ نہیں لگتا پیٹ پہ لگ جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے وہاں مسلمان ہی ہے نا وہاں پہ کافر تو جا نہیں سکتا کنفرم ہے نا کہ حرم میں کافر کو یہ لوگ داخل نہیں ہونے جاتے کوئی مسلمان والا پاسپورٹ بنا کے گیا ہوا یہ کرتوت کر کے آیا ہے اسے یہاں میں ڈراؤں تو ڈر جائے گا اس لیے جب وہ بڑی سرکار کے یہاں ڈاکے مار کے آیا ہے تو اسے کوئی ڈر نہیں لگا اس نے دیکھ لیا کہ کیبل کے اندر کرنٹ کوئی نہیں ہے اس نے گناہ کو جبکی ڈالی یہ ہے تقزیب آخرا لہذا کہا لم نہ کو منل مسلم ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے وہ جو پوچھیں گے اہل جنت اہل جہنم سے ما اللہ کم پی سکا بڑا تعجب ہوگا رو نا کہ وہ یہ تو مسلمان تھا تو ہمارا تو گمان یہ ہے نا کہ جنت جو ہے وہ مسلمانوں کی جاگیر ہے جو مسلمان ہو گیا اللہ مجبور ہے جس نے دعوی اسلام کر دیا کہ اس کو لازم جنت میں لے جائے اچھا جب انہوں نے مسلمانوں کو وہاں دیکھا اگر وہ کافر ہوتے تو کیوں پوچھتے ماشاء سالہ کا کم پی سکتا بھائی پتا ہوتا کافر ہے تو انہوں نے تو جانا ہی جہنم میں تھا ان کے ساتھی تھے وہ کا کر سرکار وہ آپ دوسری ٹرین پر کیسے چڑھ گئے قالو من ہم نماز نہیں پڑھا کرتے اس کا مطلب فرض تھی تو نہیں پڑھا کرتے تھے نا کافر پر تو فرض نہیں انہیں, انہیں احساس ہو گیا نا وہاں جا انہیں پتا چلا کہ کن عیبوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اب الس الو بہل آب دو یوم القیامت یا صلاح قیامت کے دنوں نماز کے بارے میں مالک اللہ اگر یہ ٹھیک نکلی تو باقی میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی اللہ ٹھیک کر ٹھیک ہے اگر یہ غلط نکلی بن پاٹا یہ غلط نکلی سارے امال اٹھا کر منہ برما لمنا کو میں نرمس ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے وہ لمنا کو نتمل مسکین مسکین کو کھانا نہیں کھلا کرتے کیوں بھائی جب اس کھلانے کے عوض ملنے پر نہ ایمان ہو تو کیوں کوئی کھلائے اگر کسی کا یہ ایمان ہو کہ قیامت کے دن میں پھر اٹھوں گا اور وہاں یہ پیٹ میرے ساتھ لگا ہوگا یہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو جہان کے زخون سے پیٹ بھروں گا بھوک تو لگے گی اور بڑی بری بھوک لگے گی یہ بھوک کا بھی عذاب پیاس لگے گی یہاں سے پانی نہ بیچا ہوگا تو پھر وہ کھولتا ہوا پانی اور غشاک, کھولتی ہوئی پیپ زخموں کا دھومن وہ پینا پڑے گا پیاس تو لگے گی اور کیا ہے پشارے بونشر بل ہیم اللہ نے فرمایا پیاسے اونٹوں کی طرح پیئیں گے کھولتے ہوئے پانی کوئی بھی نہیں کہا سکتا جی ہے میں نہیں اتنی پیاس لگے گی وہ دیکھ رہا ہے کہ پی رہا ہے اور پیٹ پھاڑ کے باہر نکل رہا ہے لیکن پیئے گا جی نشہ میں کل موہلے یغلی پھر دکھو گر وہ ایسا پودا ہوگا کھولے گا پیٹ کے اندر تکلیف دے گا لیکن کھانا پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی اندر بھی پیے گا سرما اللہ کہے گا پیالے بھر بھر کے جگ بھر بھر کے سر پر بھی ڈالے زکھ. چکھو پیو کھاؤ ان کا انیز الکریم تو بڑا وہاں عزت والا تھا بڑے نفیس کھانے کھایا کرتا تھا انا ماکن تم بے تم تارون اس کے بارے میں تمہیں شک تھا وہاں کہ پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی آساجا امن تم لم سرون کیا خیال ہے یہ جادو ہے ایس جو تمہیں نظر آ رہی ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو اسلو ہاں جاؤ اسلام لگاؤں کو نت امل مسکین ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے وکنہ نہ خود امال خائے ہم گپیں مارنے والوں کے ساتھ گپیں مارا کرتے کچھ ساتھیوں کے نماز پڑھنے آ گئے یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی سگریٹ لگایا ہوئے بغلے کا اور جناب گپیں مار کہ وہ جو گئے ہیں وہ فارغ ہیں یار ایک تو یہ مولوی جو پھر پھر کے نوجوان دے دیتے مصیبت گیم بھی نہیں پوری ہونے دیتے واپس آئے وہ لوگ تو گیم شروع ہو وہ بڑے دل میں تنگی لے کر بیٹھوں گی مسجد کے پاس گراؤنڈ کہاں بنا لیا ان لوگ یا گراؤنڈ کے پاس مسجد کہاں بنا لیا ان لوگ خیر کنہ نال مال دین یہ سب ہم کیوں کرتے تھے کنہ نکذب یوم الدین اس لیے کہ ہم آخرت کے دن کی تقزیب کیا کرتے تھے منہ سے نہیں منہ سے کرتے تو یہاں جوتے پڑتے کوئی نہیں میں سے کہہ دے اٹھ کے جو بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑے کہ قیامت کوئی نہیں اپنے ہی ساتھی ہو سکتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا وہی اٹھ کے مارنا شروع کر دے کہ کافر ہو گئے نقص دے الدین دین امن سے ہم اس کی تقزیب کیا کرتے تھے حتا اطال یہاں تھا کہ ہمیں یقین آ یقین کیا موت موت ہے نا یقین حضور کل کا و بد ربا کا عطایات عقل یقین اپنے رب کی بندگی کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے گی یعنی وقفے وفات تک اس میں کوئی پینشن نہیں ہوتی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی نے مکے کے اندر بیس سال کام کیا نمازیں پڑھتا رہا تو حساب لگا کے گریجویٹی کے حساب سے وہ کہ کتنے سال کیا مجھے نمازیں معاف ہو گئیں بہت پڑھی ہیں نا میں ایک لاکھ لاکھ ملتی اس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے کوئی چھٹیاں نہیں ہیں کوئی آف نہیں ہے کہ ہفتے میں دو دن پڑی ہے تو دو دن چھٹی پھر دو دن پڑ پچاس سال بھی پڑی ہے نا ایک سجدہ نہیں کیا سارا گائے اللہ ہی اس کو بحال شیطان نے زمین آسمان کے چپے چپے پر سجدے کیے صرف ایک ہی نہیں کیا ایک نہیں کیا اس کے سارے انویلڈ ہوئے سارے اٹھا کر اللہ نے منہ پر مار دیے قرضے ممبئی الدین ہم آخرت کے دن کی تقزیب کیا کرتے تھے کس طرح عمل کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ تصدیق بھی ہو تقزیب بھی ہو ایمان ہو بھی ایمان نہ بھی ہو اس کو رب مانتا ہو اور پھر اس کے بلانے پر آئے نہ اس کا مطلب ہے اس کو رب نہیں مانتا بڑی سی چیز امر ہی وہ کسوتی ہے جس پر حضور کے زمانے کے منافقوں کو ناپا گیا وہی قصورتی قرآن حکیم میں محفوظ کر دی گی تاکہ ام قیامت انسانوں کو ناپنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافقوں کی جو جنس ہے یہ حضور کے زمانے میں پائی جاتی تھی پھر ان کی نسل کوئی نہیں چلی گئی وہ ختم ہو گئے آج کل کوئی منافق نہیں ہمارا گمان یہ حالانکہ یہ نفاق وہ مرض ہے جس سے حضور نے بتایا کہ سوائے منافق کے کوئی بھی خوف نہیں ہوتے منافق ہی اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتا ہے باقی ہر ایک آدمی حضور نے فرمایا یہ اتنا اتنا غیر مری ہے نفاق کو پہچاننا اور اس سے بچنا غیر پہچانے گا اس کو ڈائیگنوز کرے گا تو پھر بچے گا نا اس کو دیکھنا حضور نے فرمایا اتنا مشکل ہے جتنا ایک سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیمٹی کو دیکھ کتنا مشکل رات ہو پتھر بھی سیاہ ہو چینٹی بھی سے کتنے زور سے بیچنا پڑتا ہے اور وہ جو نشانیاں حضور نے حدیث میں بتائی چار نشانیاں جس کے اندر ہوں وہ سو فیصد منافع تین ہوں پچہتر فیصد منافع دو ہوں پچاس فیصد منافق ایک ہو پچیس فیصد منافع وہ کس کے لیے بہن ہمارے دیکھ اس کو معیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور چیز ہے دعوی اور چیز ہے امن اور چیز ہے یہ تین چیزیں منافقین اعلان کرتے تھے دل میں کوئی نہیں ہوتا تھا منافقین اعلان کرتے تھے کالو نقد النقل رسول اللہ دل میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے کی رسول اللہ کیا قرار دیے گئے منافقین اور منافقین کو اشد العذاب ہوگا کافروں سے زیادہ شدید عذاب ان منافقین یا پھر درکل اسفل امنات منافق جہانم کے اسفل ترین درجے میں لوئر گریڈ ان کو سی گریڈ میں ہوں گے وہ سی کلاس کے اندر ابو طالب کے دل میں ایمان تھا ابو طالب سے زیادہ کون جانے گا کہ محمد اللہ کے رسول جو علی کو کہتے ہیں کہ اس کی بات مانتا رہے کبھی تمہیں جھوٹی بات اور بری بات اور غلط چیز کی طرف تیری نہیں کرے لیکن من سے اظہار نہیں دل میں تھا اعلان نہیں کیا. حضور حو گئے چچا ایک کلمہ کلم کر دو میرے کان سن لے لوگ سنے نہ سنے میرے کان چچا میں تیری گواہی دینے والا بن پڑھنے والے تھے ابو لاپتاب تشریف لے آئے اس پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں بعد میں تانا دیں کہ آگ کے عذاب سے ڈر گیا تھا وہ طالب اس لیے اس نے کلمہ پڑھ گواہ رہو کہ میں عبدل مطلب کے دین پر ملا دل میں تھا زبان پر نہیں وہ جو ساجدین تھے قوم موسا کے آل پھرؤن کے جادوگر فلق یا سہارا تو ساجدین کالو امنابر رب اللہ سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے مسئلہ میں نے پہلے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے